اور اس لیے کہ وہ سود لیتے حالانکہ وہ اس سے منع کیے گئے تھے اور لوگوں کا مال ناہک کھا جاتے اور ان میں جو کافر ہوئے ہم نے ان کے لیے درناک عذاب تیار کر رکھا ہے